من بسم الرحمن غلام و اللہ علیم بما سورت یوسف میں حضرت سید یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ جو ذکر ہوا وہ پندرہ احوال پر مشتمل ہے یہ تیسرا حال ہے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا جھوٹ موٹ کا کرتے پر خون لگا کے والد کے سامنے جا کے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گئے اور ادھر تقریباً تین دنوں کے بعد یا ات تن آیا ایک کافلا جو مصر کی طرف جا رہا ہے فرسلو وارد انہوں نے بھیجا اپنے وارد کو وارد پانی لانے والا پانی کا انتظام کرنے والا ایک آدمی قافلے کے آگے آگے چلتا تھا تاکہ پانی کا بھی انتظام کرے اور آرام کے لیے مناسب جگہ کا بھی انتخاب کرے وہ پہلے جائے اور طے کرے کہ رات یہاں گزارنی ہے بس انہوں نے بھیجا اپنا پانی لانے والا فدلا دلوا اس نے لٹکایا اپنا ڈول اور حضرت یوسف اس گالے سے نکل کے ڈول میں آ اس نے کہا یا بشرا واہ خوشی کی بات ہے حاضہ غلام یہ ایک لڑکا ہے وہ اسروح و اور قافلے والوں نے یوسف کو چھپا لیا بزاعتن سرمایہ سمجھ کے پونجی قافلے والوں نے مال تجارت سمجھ کے یوسف کو چھپا لیا کہ کہیں اس کے عزیز و اقارب نہ آ جائیں کہ یہ بچہ تو ہمارا ہے ع ممبا ملون اور اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی جو کچھ بھائی کر رہے ہیں آگے جو کچھ مصر کے لوگ یوسف سے کریں گے اللہ سب کاموں کو بہتر جاننے والا ہے بھائی بنا رہے ہیں بے وطن یعنی گھر سے نکال دو باپ کی نظروں سے اوجھل کر دو بھائی بنا رہے ہیں بے وطن اور کافلے والے ذریعہ سمن یعنی پیسے ملیں گے بھائی بنا رہے ہیں بے وطن قافلے والے ذریعہ سمن اور اللہ بنانا چاہتا ہے شاہ زمن اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ شرع ہو بے قافلے والوں نے بیچ دیا یوسف کو بدلے پیسے بخسن حکیر قلیل دراہ ما مادودا چند درہم گنتی کے چاندرہم گنتی کے وقانوفی منزاہدین اور وہ تھے یوسف کے معاملے میں الزاہدین بے رغبت بے زار انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کے وارث نہ آ جائیں پیچھا کریں عزیز و اکارب ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں تو انہوں نے جلدی جلدی میں حقیر پونجی کے بدلے یوسف کو بیچ دیا چوری دے تھان تے ڈانگاں دے گز پنجابی میں چوری دے تھان تے ڈانگاں دے گز انہوں نے بھی کہا بھی جو ملتا ہے لے لو وکال لذشترا ہو ہال رابج چوتھا ہال ایج پندرہ احوال میں یہ چوتھا حال ہے کہا اس بندے نے جس نے خریدا تھا یوسف کو مم مصرا مصر سے خریدا تھا اور شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا مم مصرہ آز اہل مصر یعنی وہ بندہ مصر والوں میں سے تھا لمراتی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ ہو عزت سے اس کو ٹھکانا دے آب رو سے اس کو رکھ اصفانہ بچہ بڑا ہونہار ہے اور بچہ بڑا زیرک اور سمجھدار ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے او تخزہ والدا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اس لیے اس نے کہا کہ ہم یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تین آدمی بڑے زیرک عقل مند اور آفا شناس ہوئے بندے کو پرکھنا اور تھوڑی دیر میں پرکھ لینا یہ ہر بندے کی وصف نہیں ہوتا تین بندے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی جو حضرت موسا علیہ السلام کو کنویں سے گھر کی طرف لا رہی ہے اور اس نے اتنی دیر میں حضرت موسا علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ بڑا امین ہے بابا سے کہتی ہے کہ نوکر رکھنا ہے تو خادم تو نوکر کے لیے دو وصفوں کا ہونا ضروری ہے ایک وہ طاقتور ہو اور ایک وہ امین ہو طاقت کا اندازہ ہم نے لگا لیا جب اس نے ڈول کھینچا تھا اور امانت کا اندازہ لگا لیا جب میں اسے لینے کے لیے گئی اور اس نے نظر اٹھا کے بھی میری طرف نہیں دیکھا بنتے شعیب دوسرا آدمی ہے عزیز مصر جو منڈی سے حضرت یوسف کو خرید کے گھر لایا اور راستے میں گفتگو کی ہوگی نا بس اتنی دیر میں اسے سمجھ آ گئی کہ بچہ عام بچہ نہیں معمولی بچہ نہیں بڑا ہونہار نہار بچہ ہے تیسرا کیافا شناس ہوئے حضرت سید صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمائے اور انہیں بلا کے بتایا کہ میں تمہیں نامزد کر رہا ہوں اپنے بعد خلافت کے لیے تو حضرت عمر نے کہا لئی سلی بہا حاجہ مجھے امارت تو خلافت کی کوئی ضرورت نہیں کسی اور کو دے دیں یہ ہے تربیت میرے نبی کی اور اسے کہتے ہیں تزکیا مفت میں حکومت مل رہی ہے نہ ووٹنگ ہے نہ انتخاب ہے نہ دوڑ دھوپ ہے جھولی میں گر رہی ہے خلافت اور میرے نبی کے تربیت یافتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کسی اور کو دے دیں حضرت صدیق اکبر نے اس کے جواب میں ایک جملہ کہا وہ جملہ بہت خوبصورت ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ولا کم بہا ال کہا میں یہ مانتا ہوں کہ تمہیں خلافت کی کوئی ضرورت نہیں لیکن میری مجبوری کو سمجھو خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی میں تجھے خلافت دے کے نہیں جا رہا میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں تو یہ تین آدمی بڑے کیافہ شناس ہوئے ہیں حضرت ابن مسعود کا قول ہے ابن کثیر نے اس کو نقل کی وزال کا مکنال یوسف اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں اسی طرح کما نجنا من قتل والجب جس طرح ہم نے قتل ہونے سے بچایا اور جس طرح ہم نے کنویں سے انہیں باہر نکالا اسی طرح ہم نے ٹھکانا دیا یوسف کو ملک میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاف تشبیہ کا نہیں ہے کاف لے بیان الکمال ہے یوں ہی یوں ہی ہم نے ٹھکانا دیا یوسف کو مصر کی سرزمین میں ول مہو من تاویل الحادیث تاکہ ہم اسے سکھائیں من تعویل الحادیس مشکل باتوں کا نتیجہ حکومتی امور چلانے کے گر وزیر خزانہ کے گھر میں لائیں یہ وزارت کے جو اسرار ہیں رموز ہیں نکات ہیں اسے یہاں وزیر خزانہ کے گھر میں رکھ کے اسے وہ احکام رموز نقطے سمجھائے جائیں و اللہ غالب اللہ عمر اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے بھائیوں نے راستے سے ہٹانا چاہا تو اللہ کا حکمی غالب رہا کہ ہم نے یوسف کو بچایا کافلے والوں نے منڈی میں بیچ دیا تو ہمارا حکمی غالب رہا کہ ہم نے انہیں وزیر خزانہ کے گھر میں پہنچا دی واللہ غالب اللہ امر ولا ک سے لا لمون و لما بالا گا یہ پانچواں حال ہے جی عزیز مصر کے گھر میں کیا کچھ ہوا اور جب پہنچا یوسف اشودھ اپنے جو کو شاہ ولی اللہ صاحب نے شاہ عبد القادر صاحب نے قوت کا معنی کیا قوت آ حکم و علم ہم نے عطا کی یوسف کو حکم بھی اور علم بھی حکمن یہاں لکھے نبوت علم علم شریعت یہ حضرت ابن عباس نے مانا کیا اور روح الانی نے اس کو نقل کیا ولمبا بالا کا یہ جو اشدھا ہے جس کا مانا ہم نے کیا جوبن اپنی قوت یہ حکامہ کے نزدیک تیس سال سے چالیس سال کا درمیانی جی اس کو جوبن قوت اشد یہ حکامہ کے نزدیک تیس سے چالیس سال کچھ لوگوں نے کہا حضرت یوسف کی عمر اٹھارہ سال تھی سترہ سال تھی اکیس سال تھی جب انہیں نبوت دے دی گئی ابن عباس کا کال امام راضی نے نقل کیا اور یہی ان کی ترجیح بھی ہے اس کو راجح قرار دیتے ہیں تیس سال وہ کزال کا نئی سے نین اور یوں ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو وہ راودت ہلتی ہوا فی بئی تیہ ان نفسی ہی راودت تصرفت انفسی آن, ان رائی ہی اور پھیرنا چاہا اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے انفسی ان یوسف کو اپنے ارادے سے یہ امام راغب نے مانا کیا جی مفرادات میں یوسف کو اپنے ارادے سے پھیرنا چاہا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے عزیز مصر کی بیوی مختلف نام آئے زلیخا فوتی فارا وغلہ الابواب اور اس نے بند کر دیے دروازے یا تو دروازوں سے مراد ہے ایک ہی کمرہ تھا دروازے بھی کھڑکیاں بھی روشن دان بھی یا جس طرح محلات میں کمرے کے آگے کمرے کمرے کے آگے کمرے ہوتے ہیں وکالت ہائی تلک اور کہنے لگی ہائی تلک ہائی تا اسم فیل ہے جی بامانا تال بادر سرے کیا میں نے ہوگا جلدی کر تلک شاہ ابد القادر صاحب نے مینا کیا بولی شتابی کر جلدی کر کالم اللہ حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ ان ہو ربی بے شک وہ اللہ میرا رب ہے میرا مالک ہے آسان مسو اس نے بڑا اچھا دیا مجھے ٹھکانہ مسوائی سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے جی. یعنی اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا فلا آ لہذا میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ان لائف الظالمون یقیناً ظالم لوگ فلا نہیں پاتے میں یہ ظلم نہیں کر سکتا زنا کرنا ظلم ہے اور ظالم لوگ فلا نہیں پاتے کچھ علماء نے مانا کیا شاہ عبد القادر صاحب نے بھی یہی مانا کیا شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی یہی مانا کیا کہ ان ہو یہ ضمیر راج بسوئے عزیز مصر عزیز مصر جو ہے تیرا خامند ربی وہ میرا مالک ہے میں تو غلام ہوں آسانہ مسوائی اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے بیٹوں کی طرح مجھے سمجھتا ہے بیٹوں کی طرح مجھے اس نے پالا ہے تو میں اس کے گھر میں یہ کام کروں ولقد حمت بھی ہی اور البتہ عورت نے پورا ارادہ کر لیا تھا یوسف کا وہ ہمہ بھی اور یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتے لولا ان را برہان ربے اگر نہ دیکھتے اپنے رب کی برہان برہان دلیل شاہ عبد القادر نے مانا کیا قدرت یہ ہمہ بہا لولا ان را برحان ربے اس میں تقدیم تاخیر ہے جی امام راضی نے کرتبی نے یہی لکھا یعنی ہما بے آخر میں ہے. لو لا انرا برہان ربی ہی لا ہما بے کہ جزا موخر ہوتی ہے شرط پہلے ہوتی ہے تمام نہویوں کا اس پر اتفاق ہے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے لہمہ بہا تو وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے تقدیم تاخیر ہے لسان العرب نے بھی یہی لکھا ابن منظور افریقی نے کہ عبارت میں تاخیر تقدیم تاخیر ہے حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ جو میرے حدیث کے استاد تھے بلکہ تمام ہمارے جو علماء ہیں اشاعت التوحید کے ان سب کے وہ حدیث کے استاد تھے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی قرآن پاک میں آپ پڑھیں تو جزاب مقدم ہوتی ہے شرط موخر ہوتی ہے مثلا حضرت موسا علیہ السلام اور ان کی والدہ وہ جب ڈالا دریا میں حضرت یوسف کو تو وہاں اللہ کیا کہتے ہیں انقادت کا دت بھی لو لا ان ربت قریب تھا کہ موسا کی ماں اس بات کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل پر ربتے قلب مہر نہ لگاتے مضبوطی کی تو حضرت قاری صاحب نے جہاں جو عبارت لکھی فرمایا فہو حجت ان علاق نوہات لا النحات حجت ان القرآن قرآن ناویوں کے کال کے خلاف حجت ہے ناویوں کا قول قرآن کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا میرے محیط نے بھی یہی بات لکھی ایک اور بات حضرت کائی صاحب کہتے ہیں جی ولکد ہمت بھی اختیارن و کسادن کما یو ہم بالما ولقد ما ہمت بھی زلیخا کا ارادہ کیا تھا اختیارن ارادتن کسادن جس طرح افطاری کرنے والا پانی کا ارادہ کرتا ہے جس طرح افطاری کرنے والا پانی کا ارادہ کرتا ہے وہ ہم تبان لا کسدن ولا اختیارن یہ صرف تبان ہے کما یوہم سائم و جس طرح روزے دار پانی کا ارادہ کرتا ہے روزے دار ہے پانی سامنے پڑا ہوا ہے طبیعت اس کی طرف مائل ہو رہی ہے لیکن وہ اسے نہیں پیتا تو اس میں تو زیادہ اجر ہے یہ فرق تھا زلیخا کے ارادے میں اور یوسف کے ارادے میں را ودت ہوا فی بہتے ہا انف سے وقالت ہائی تلک سارے موانے اٹھ گئے تھے ماحول بالکل سازگار تھا اسے آپ گنتے چلے جائیں زلیخا کا ظاہری حسن مئیت دائمی مئیت دائمی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کا ساتھ رہنا اسی لیے فرمایا ہوا فی بیتیا کہ یوسف جس کے گھر میں رہتے تھے اب بندہ یہاں ہو عورت کراچی میں ہو تو وہ تو میت نہیں ہے تو بندہ اس طرح مائل نہیں ہوتا تو یہ کون سا کمال ہے لیکن یہاں زلیخا کا ظاہری حسن بھی ہے اور میت دائمی بھی ہے پھر یوسف کی جوانی بوڑھا آدمی ہے اس کو ایک عورت دعوت دیتی ہے وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے معذ اللہ اس میں تو قوت نہیں ہے طاقت نہیں ہے پھر یوسف کی جوانی پھر اس کے ساتھ یوسف کا تجرد مجرد ہونا بندے کی شادی ہوئی ہو گھر میں بیوی ہو تو ہو سکتا ہے وہ بیر کسی عورت کی طرف مائل نہ ہو لیکن اس کی گھر میں بیوی نہیں ہے مجرد ہے تو زیادہ احتمال ہے مائل ہونے کا مطلوبیت یعنی کوشش مرد نہیں کر رہا یہاں بھی ہوتا ہے کہ مرد ڈرتا ہے کہ میں کوشش کروں گا تو پتہ نہیں یہ عورت کیا سمجھے گی تو یہاں کوشش بھی زلیخا کر رہی ہے مطلوبیت تمام موانے اٹھ گئے خلوت ہے دروازے بند ہیں مالکہ ہے کوشش وہ کر رہی ہے ادھر تجرد ہے پھر جوانی ہے پھر میت دائمی ہیں پھر زلیخا کا حسن ہے ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف صاف بچ نکلے کزا لے کا لینا صرفان حسو نہ ہو یوں ہم نے یوسف کو ثابت قدم رکھا تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو بھی والفاشا اور بے حیائی کو بھی اسو خیانت الفاشا زنا مدارک نے لکھا جی انہوں میں نے عبادن المخلصین یہ ماں قبل کے لیے جملہ تالی لیا ہے کیوں پھیرا اس لیے کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا وسط اکل بابا اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف جب زلیخا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یوسف بھاگے اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف وہ قدت کمی سہو اور عورت نے چیر دیا اس کے کرتے کو من مندوبور پیچھے سے پیچھے سے ہاتھ ڈالا وہ الفاظ سہا لدل باب دونوں نے پایا زلیخا کے خامند کو دروازے کے پاس جوہی باہر نکلے سامنے عزیز مصر تھا تو زلیخا نے فوراً پینترا بدلا کہنے لگی ماں جزاؤ من اراد اب علے کا کیا سزا ہے اس آدمی کی جس نے ارادہ کیا تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا اس کو ہم پار رہے ہیں میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے لگا تھا پھر آگے سزا بھی خود تجویز کرتی ہے اللہ ایوس جین مگر یہ کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے اوزاب العلیم یا اسے دردناک سزا دی جائے مار دی جائے یاد رکھے کہ جس گھر میں بندہ رہے مالک کی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا کال ہی اراوت نہیں حضرت یوسف نے کہا اسی نے مجھے پھسلایا میرے ارادے سے یعنی اسی نے دعوت دی یہی مجھے اندر لے کے گئی وہ شاید اشاید من آلیا گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے من آلحا عورت کے خاندان میں سے از قبیلہ زن عورت کے قبیلے میں سے ایک آدمی تھا وہ عزیز مصر کے ساتھ تھا اس نے گواہی دی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بچہ تھا دودھ پیتا بچہ ہے اور یہ بولا اور اس نے گواہی دی شاہدہ کا ایک میں نا کا بھی فیصلہ کیا فیصلہ کیا ایک فیصلہ کرنے والے نے جو عورت کے قبیلے میں سے تھا لیکن ہمارے حضرت صاحب بھی کہتے ہیں اور مستند کال بھی یہ ہے کہ یہ عاقل بالغ زی آکل زی فیم شخص تھا جی سی کی روایت میں جن تین بچوں کا بولنا ثابت ہے ان میں اس کا کوئی ذکر نہیں جی حسن ہسن بسری کہتے ہیں اکرما کہتے ہیں کتادا کہتے ہیں مجاہد کہتے ہیں لم یکن سبھی یہ بچہ نہیں تھا ولا کن او کان رجولن حکیمن زا رجول ان حکیم زو وکلین اور کہا گیا کہ یہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا خازن جی کیا کہا اس نے دونوں کی نہیں ماننی نہ زلیخا کی ماننی ہے اور نہ یوسف کی مان نہیں ہے انکان کمیس ہو کو بولیں اگر ہے کرتا پھٹا ہوا آگے سے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے یوسف نے حملہ کیا ہوگا آگے بڑھا ہوگا اس نے پیچھے دھکیلا ہوگا اور اگر ہے کرتا پھٹا ہوا پیچھے سے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے کہ یوسف بھاگا ہوگا اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا فل مارا کمیسا پھر جب دیکھا اس کے کرتے کو کدا من دو بورن کہ وہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے یعنی عزیز مصر نے دیکھا زلیخا کے خامن نے کالا کہنے لگا ان من کئی کن یہ تمہارے فریم میں سے ہے وہ جو کہہ رہی تھی ماں جزاؤ من اراد اب علیہ کا سو انس جناؤ ازہ بن علی ان قیدے زلیخا کو جھڑکنا چاہتا ہے لیکن انیدا کے نہیں کہہ سکتا بچارہ جورت نہیں کرتا بھی تیرے مکر سے کہتے ہے یہ تمہارے فریب سے ہے ان قیدہ کنا عظیم یقیناً تمہارا فریب بڑا ہے بعض مفسرین کے نزدیک یہ اللہ کا فرمان ہے جی ان قیدہ کنہ عظیم بخاری میں کتاب النکاح میں غالباً ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ سخت کوئی فتنہ نہیں چھوڑا اللہ تعالی نے جہاں شیطان کے مکر کا ذکر کیا تو فرمایا ضعیفہ اس کا مکر کیا ہے کمزور ہے اور یہاں کیا کہا انہیں قیدہ کننا عظیم یوسف آر از انہاظا یوسف درگزر کر اس سے چرچا نہ کر کسی کو بتانا نہیں وسط فری لزمبک اور توں اپنے گناہ کی بخشش مانگ تیری غلطی ہے انہیں کے کنت منل خواتین یقیناً توں ہی خطاکار ہے گناگار ہے وکال نسوت ان فل مدینہ جھٹا جی کہتے ہیں کہ عشق اور مشق یہ چھپائے نہیں چھپتے بڑا چھپانے کی کوشش کی انہوں نے لیکن بات لیک ہو گئی زلیخا کی سہیلیوں تک پہنچ گئی دوسری وزرا کی جو دوسرے وزراء کی جو بیگمات تھیں پارلیمنٹ کے ممبران کی جو بیگمات تھیں ان تک بھی بات پہنچی اسی کو ذکر کر رہے ہیں اللہ اور کہنے لگی عورتیں شہر میں عمرات العزیز عزیز مصر کی بیوی تراو و فتح ان نفسی بہلاتی ہے اپنے غلام کو اس کی جان سے اس کے ارادے سے اپنے غلام پہ فریفت ہو گئی ہے قد شاگفا حبن فریفتہ ہو گیا اس کا دل حبن یوسف کی محبت میں یوسف کی محبت نے قد شاغفا اس کے دل میں گھار کر لیا شغف اس پردے کو کہتے ہیں جس میں دل لپتا ہوا ہوتا ہے شغف یوسف کی محبت نے زلیخا کے دل کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے شغف اس سیاح نقطے کو کہتے ہیں جو دل کے وسط میں ہوتا ہے یعنی یوسف کی محبت زلیخا کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئی اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی انالا ہافی زلال مبین ہم تو دیکھتے ہیں اس کو کھلا گمراہ کھلی بھول میں غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے آپ اس مصر کی تہذیب کو دیکھیں یہ اعتراض نہیں ہے بھائی غلط کام کیا ہے یہ اعتراض نہیں ہے اعتراض یہ ہے کہ غلام پر فریفتہ ہوئی ہے کوئی اپنی جیسا بندہ مال میں عہدے میں عزت میں وکار میں اپنے جیسے کسی بندے سے اس طرح کا کام کرتی محبت کرتی غلام کے ساتھ فلما سامیت بے پھر جب زلیخا نے سنا ان کے مکر کو مکر یہاں لان تان کے معنی میں ہے جی تنز کرنا تاریز کرنا بیر محیط نے لکھا جی پھر جب سنا ان کے لان تان کو ارسلت علہ پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف اپنی سہیلیوں کی طرف وہ آتد لہنا متکان تیار کی ان کے لیے ایک مجلس وہ آت کل واحد من سکین اور دے دی ہر ایک کو ان میں سے سکی نن ایک چھری فروٹ پھل کاٹنے کے لیے چھری کاٹے وکالت خروج علی اور زلیخا بولی یوسف نکل ان کے سامنے وہ جب دسترخان پہ ہیں فروٹ ان کے سامنے ہیں چھری ان کے ہاتھ میں ہیں بن نکل ان کے سامنے یہ غلام تھے حکم کے پابند تھے سامنے آئے فلم مارائی نہ پھر جب ان عورتوں نے دیکھا اس یوسف کو اکبر نہ ہو آزم نہ ہو اسے بڑا سمجھا اسے عظیم جانا اور دہشت زدہ ہو گئی حسن کو دیکھ کے دہشت زدہ ہو گئی وہ کتا نئی دیا اور کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کہ ہے عجیب بات سے خراش کے معنی میں یعنی بجائے فروٹوں پہ چھوری چلانے کے اس طرح وہ دہشت زدہ ہوئی شستر رہ گئیں یوسف کے حسن کو دیکھنے میں انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ چھری تو ہاتھوں پہ چل گئی ہے کلنا اور کہنے لگی ہاشا لاجیو بیچی بہرے موہیت نے لکھا ہاشا بینا بودن بودن بو ہو ہر ایب اللہ سے دور ہے مفردات امام راغب تو اب یہ سبحان اللہ کے معنی میں ہو گئے جی پاک تو اللہ کی ذات ہے محاذہ بشرن نہیں یہ بشر ان ہاضا اللہ ملک ان کریم نہیں ہے یہ مگر فرشتہ ہے موزز مراد کمال عفت ہے جی لا نفی بشریت یعنی عفت میں فرشتہ ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کا مانا کیا اور مدارک سے لیا کہ وہ کہنا یہ چاہتی تھیں اتنا حسن اور اتنی پاکیزگی یہ اتنا حسن اور پھر اتنی پاکیزگی کہ سارے مصر کا حسن یہاں جمع ہے اور وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا زلیخا اسے دعوت دے رہی ہے وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا اتنا حسن اور اتنی پاکیزگی قالت زلیخہ بولی فضا لن یہی ہے وہ لومتنانی فی جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی ملامت کرتی تھی غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے یہی ہے وہ ولاک رابطہ تو انف سے میں نے پھیرنا چاہا اس کو اس کے ارادے سے فستا ساما اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا یہ ہے نا گواہی اسمت کی گواہی خود دے رہی ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھام کے رکھا ولا علم یف المامرو اور اگر وہ نہیں کرے گا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں میری بات نہیں مانے گا لا یوس تو وہ ضرور قید کیا جائے گا ولا یقون من ساگر اور وہ ہوگا بے عزت لوگوں میں سے پھر جیل کی تنگو تاریخ کوٹھڑیاں ہوں گی وہاں کا کھانا ہوگا یہ ہمارے گھر کا آرام اور یہ تکیے اور یہ قالین اور یہ سوفے اور یہ بیڈ اور یہ کھانا اور یہ پینا اور یہ ناشتے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو پتا چل جائے گا حضرت یوسف نے یہ سب کچھ سنا پھر زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو استعمال کیا انہوں سمجھاؤ تم اسے سمجھاؤ جا کے کہ یہ اپنا ارادہ بدلے اور جو میں چاہتی ہوں وہ کرے اب وہ ساری عورتوں میں سے کوئی عورتیں ہیں یوسف کے پاس آتی ہیں اسے سمجھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آ رہی ہیں اور اپنی کہانی چھیڑ رہی ہیں اب زلیخا ایک نہ رہی اب وہ دوسرے وزراء کی بیگمات اور پارلیمنٹ کے ممبران کی بیگمات وہ ساری شامل ہو گئیں اس میں تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں رب سجنو اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے مما یدون انی لئیے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں مصری تہذیب کی فوہاشی کا نمونہ دیکھیں اب ساری شامل ہو گئی ہر ایک یوسف کو اپنی طرف مائل کر رہی و تصریف اور اگر تو نہیں ہٹائے گا مجھ سے ان کے مکرو فریب کو اصبو لئی ان تو مولا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا انسان ہوں واقم من الجاہلی اور میں ہو جاؤں گا نادانوں میں سے تو مولا بچا مجھے یہ جو جیل کی دعا مانگی انہوں نے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت تو نہیں مانگنی چاہیے تو انہوں نے اللہ سے مصیبت کیسے مانگ لی کہ مولا مجھے جیل پسند ہے اس کی وجہ یہ ہے دو راستے تھے زلیخا نے واضح طور پہ کہا یا میری بات مانے یا جیل جائے تو جب دو مصیبتوں کا سامنا ہو تو جو ہلکی مصیبت ہوتی ہے اسے اختیار کر لینا چاہیے احوان البلیتین دو مصیبتوں میں سے جو آسان ہے ہلکی ہے تو جیل جانا اس زنا والی مصیبت سے ہلکی مصیبت تھی فساب ال ربو پس اس کی دعا قبول کر لی اس کے رب نے فصرفانو کئی دہننا اور ہٹا دیا یوسف سے ان کے مکرو فریب کو انحو و سمیع العلیم بے شک وہی اللہ ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی سما بدا لہم پھر مناسب معلوم ہوا لہم ان کو یعنی صاحب اقتدار لوگوں کو بعد مارا بل باوجود اس کے کہ وہ دیکھ چکے تھے نشانیاں کس کی یوسف کی پاک بازی کی انہیں پتا تھا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں اس کے باوجود بدالہم ان کو مناسب معلوم ہوا لش جرن کہ یوسف کو جیل میں ڈال دے حتاہین ایک مدت تک اے رولا مخ جائے ہر طرف یوسف یوسف یوسف ہو رہی ہے تو یوسف کو جیل میں ڈالو تو یہ بات ساری ختم ہو جائے گی جی. باخلہ ماؤ سے ساتواں جی. یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا درمیان میں کوئی چیزیں اللہ ہذف کر دیتے ہیں جو خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی ہیں جی. کچھ مدت کے بعد جیل میں دو قیدی پہنچے اللہ نے جیل میں بھی حضرت یوسف کو بڑی عزت سے احترام سے مالا مال کیا ب داخلہ سج اور داخل ہوئے یوسف کے ساتھ قید خانے میں فتحان دو جوان کالا حد ان میں سے ایک کہنے لگا انی ارانی میں نے خواب میں دیکھا ہے آسر و خمرن کہ میں نچوڑتا ہوں شراب یہ بادشاہ کا ساقی تھا یعنی بادشاہ کو شراب بنا کے پیش کرتا تھا دوسرا جو تھا وہ باورچی تھا جو بادشاہ کے لیے کھانا پکاتا باورچی نے کھانے میں زہر ملا دی ساکی کو بھی کہا لیکن ساکی نہ مانا تو بادشاہ جب کھانے لگا تو ساکی نے کہا جناب اس میں تو زہر ہے تو ببرچی نے اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ جو شراب ہے اس میں بھی زہر ہے بادشاہ نے کہا ان دونوں کو جیل میں ڈالو اور تحقیق کرو تحقیق میں کیا ثابت ہوتا ہے کس چیز میں زہر ہے تو میں نے دیکھا کہ میں نچوڑتا ہوں شراب وکال آ اور دوسرا کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے احمل ملو فو کر آسی میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹیاں تا کل تیرو پرندے اس سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں نبے نا بے بتا ہمیں اس کی تعبیر انا نا کا منل ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکو کاروں میں سے تو بڑا اچھا آدمی ہے اس کی تعبیر بتا حضرت یوسف نے کہا لایاتی کو ماتا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا ترزا کانی جو تمہیں ہر روز ملتا ہے ابھی وہ کھانا نہیں آئے گا اللہ نبات و مگر میں بتا چکا ہوں گا تمہیں اسخاب کی تعبیر جیل میں کھانے کا ٹائم ناشتے کا ٹائم مقرر ہوتا ہے فلاں ٹائم کھانا ملے گا تو اس کے آنے میں کوئی دس پندرہ منٹ رہتے ہوں گے نا تو انہیں یقین دلایا کہ اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا تو پہلے حضرت یوسف نے ان جوانوں کے سامنے دعوت توحید پیش کی قبل آئیں آتی کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا چکا ہوں گا ظالی یہ تعبیر کا بتانا مما علامی ربی اس علم کی وجہ سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے کائن موجود ہوں گے نا اس وقت یہ جو قائن ہوتے ہیں نجومی ہوتے ہیں شٹلیات بتاتے رہتے ہیں اور غیب کی خبریں بتاتے رہتے ہیں تو حضرت یوسف کہتے ہیں یہ کوئی کہانت کہونت نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے تو کھانا آنے سے پہلے تو میں تعبیر بتاؤں گا تو پہلے مجھ سے مسئلہ تو ہی سنو انی ترق تو مل بے شک میں نے چھوڑ دیا اس قوم کا دین یعنی ابتدا ان اختیار ہی نہیں کیا یہ ماقبل کے لیے علت بھی ہے جی ظال مما اللہ ربی کے لیے یہ علت بھی ہے اللہ نے مجھے یہ خاص علم اطا کیا ہے اس لیے کہ میں نے اس قوم کی ملت کو ترک کر دیا یعنی ابتدان اختیار ہی نہیں کیا جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے منکر ہیں و تبا تو مل رہا اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین کی جو ابراہیم ہیں اسحاق ہیں یاقوب ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی مرحلے پر آج تک کو اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں کافلے والوں نے اے نکالا کنویں سے کہ یہ غلام ہیں بیچیں گے اس وقت نہیں بتایا کہ میں بھائی یعقوب کا بیٹا ہوں حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے ہوں نہیں تعارف کروا منڈی میں بک گئے لوگوں نے بولی لگائی اس دن بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں تعارف نہیں کروا آج مسئلہ توحید کے بیان کرنے کا وقت آیا تو آج پہلی مرتبہ تعارف کروایا کہ میں کون ہوں اس لیے کہ متکل جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے یا حضرت ابراہیم اسحاق یاقوب یہ معروف لوگ تھے دنیا انہیں جانتی تھی ان کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ قیدیوں کو بتانا چاہتے تھے میری دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے اسی کی دعوت مجھ سے پہلے حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب دے چکے ماں کا ہمارے لیے مناسب نہیں یعنی ہمارے مذہب کا خلاصہ یہ ہے ہماری ملت کا خلاصہ یہ ہے لائق ہمارے لیے کہ ہم شریک بنائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ظال کا من فضل اللہ یہ شرک کا نہ کرنا اے عدم شرک مننا یہ شرک سے بچ جانا ذالک من فضل اللہ علینا یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے لا یشکرون لا یو واہدون نہیں نہیں شرک کے مرتکب ہوتی ہیں توحید ہی مسئلہ توحید کی سمجھ آ جانا اور شرک سے بچ جانا اس کا تعلق علم سے نہیں ہے جی دولت سے بھی نہیں ہے جی تعلیم سے بھی نہیں ہے جی عقل سے بھی نہیں ہے جی توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا ذالک کا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے مسئلہ توحید کی سمجھ عطا کر دیتا شرک سے بچا لیتا ہے ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بیرسٹر وکیل جج چیف جسٹس گورنر وزیر وزیر اعظم کتنے لوگ ہیں انہیں شرک کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں توحید کی سمجھ ہی نہیں پڑھے لکھے ہیں کتنے کتنے ایم اے کیے ہوئے ہیں انہیں حقیقت کا کوئی پتہ نہیں کل ایک صاحب کسی ٹی وی چینل پہ شرک کیا ہے یہ عنوان تھا شرک کیا ہے تو وہ اس پر بیان کر رہے تھے شرک یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے نا بیان ہی وہ صفت غیر اللہ میں مانی بس وہ, وہ شرک ہے یعنی جس طرح اللہ کی وہ صفت ہے نا بالکل وہی صفت غیر اللہ میں مانی تو یہ شرک ہے تو پھر وہ کہنے لگے دیکھو جی ہم بھی دیکھ رہے ہیں اللہ بھی سمیع ہے ہم بھی سن رہے ہیں اللہ بھی سنتا ہے اللہ بھی بصیر ہے ہا ہا ہا ہا ہمارا بھی اختیار ہے چل کے ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں باہر چلے جائیں تو ہمارا اختیار ہے تو اتنا اختیار ہمارے پاس بھی ہے حضرت عیسا مٹی کے پرندے بناتے تھے پھونک مارتے تھے سچ مجھ کے پرندے بن جاتے بیز نہیں اللہ گیزن سے تو مادر دادنا بینا کو ٹھیک کر دیتے تھے تو یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ اختیار ہیں جی سننے کا دیکھنے کا اور آگے جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ شرک کی حقیقت بتا رہا ہے ظالم لوگوں میرے نبی نے جس صابی نے جس بندے نے کہا تھا ما شاء اللہ ہو ما شاء محمد تو آپ نے فرمایا اجالتا للہ ندن یہ جملہ کہہ کہ کے تو نے مجھے اللہ کا کیا بنا دیا شریک بنا دیا جملے کو آپ نے شرکی یا جملہ کہا تھا پھر قرآن کہتا ہے ولزین تدو ن مندونی ما یملکون کتمی ان تدوہ لا یس مؤدو کم وستم و یو ملک یا مت یقرو نے شرک کم <بشرككم> یا کس کو شرک کا آئے گی جی؟ تدو نم اندونی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اس نظریے سے کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے لیکن یہ جو توحید کی نعمت ہے یہ میٹھا میوہ ہے اللہ نے ہمیں چکھایا ہے اور شرک سے اللہ نے شرک جیسی لانت سے گندگی سے غلازت سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے ظال کا من فضل یا بجے سج سجنے اے میرے جیل کے دو ساتھیوں آر باب کیا الگ الگ معبود بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا اللہ اکیلا القہار زبردست سب سے طاقتور شاہ ولی اللہ نے میں کیا غالب حضرت امیر شریعت سید تطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پنجابی میں مانا کرتے تھے ڈاڈا ڈاڈا سب سے سب تو ڈاڈا نہیں ہم کہتے تو, تو یار میرے تو ڈاڈا یعنی میں تیرے تو کمزور ہوں تو میرے تو ڈاڈا سب تو ڈاڈا یہ ببرچی ہے نا اور ساکی ہے نوکر ہیں ملازم ہیں بادشاہ کے انہی کے مناسب حال حضرت یوسف نے انداز اپنایا الگ الگ معبوت کوئی شفا دینے والا کوئی گردوں سے پتھریاں نکالنے والا کوئی جوڑوں سے ہوا خارج کرنے والا کوئی بیٹے دینے والا کوئی موقع دور کرنے والا کوئی مقدمے سے رہائی دینے والا ہے. یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار یا اللہ اکیلا زبردست ماتا من دونی اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ آسمان وہ نرے نام ہی نام ہے سبھی جو نام تم نے رکھے وہ آبا کے تمہارے باپ دادا نے رکھے ماں انزل اللہ عبیامن سلطان اللہ نے ان ناموں کی کوئی سند نہیں اتاری کوئی دلیل حجت نہیں ہے دافع فیول دافع دافیول بلا دا فیول درد مشکل کشا حاجت روا داتا گنج بخش دستگیر گو سے آزم لج پال غریب نواز کرنیا والا کرما والا فضلہ والا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا یہ نام ہی نام ہے تم نے رکھے ہیں کچھ کے تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں ان الحکم اللہ للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے آمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعب اللہؤ کہ کسی کی عبادت نہ کرو اس کے سوا ان حکم اللہ اللہ یعنی جس کے لیے چاہتا ہے صحت کا حکم کرے جس کے لیے چاہتا ہے بیماری کا حکم کرے جس کے لیے چاہے فقر کا حکم کرے جس کے لیے چاہے بیٹوں کا حکم کرے جس کے لیے چاہے بیٹیوں کا حکم کرے حکم اسی کا ہے اس کا ایک حکم سنو امر اللہ تابو اللہ یا ہو اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی یہ اس نے حکم کیا کہیں ہمارے تنظیمیں جو سیاسی بھی ہیں پھر مذہبی بھی ہیں انہوں نے بیج بنائے اپنا مونو بنایا انل حکم و الا للہ کسی نے بنایا للہ اللہ ہی کے لیے حکم کرنا کسی نے بنایا انل حکم و الا نہیں چلے گا مگر اللہ کے لیے حکومت اللہ کی ہے لیکن آگے جو اللہ نے حکم دیے ہمارا اللہ تاب اللہ ہو اس کو وہ بیان نہیں کریں گے اللہ نے حکم کیا دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکاریں پکارے سننے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں کوئی سجدے کے لائق نہیں یہ حکم جو اللہ نے یہاں بیان کیا اللہ کے فضل و کرم سے اس حکم کو سنائیں گے تو صرف اشاعت و و سننا والے ہی سنائیں گے نہیں دوسرے نہیں سنائیں گے ان کے ووٹ خراب ہوتے وہ سنائیں تو ان کے ووٹ خراب ہوتے ایک ہمارے ملک کی تنظیم ہے وہ اسلام کے دعوے دار ہیں اقامت دین کے دعوے دار ہیں ان الحکم اللہ اللہ کے یہاں بیج لگائے ہوئے ہیں تو ایک دفعہ ہمارے ملک میں انتخاب ہوئے بانوے کے تھے یا اس کے بعد کے تھے تو انہوں نے اپنی انتخابی مہم داتا دربار سے شروع کی داتا دربار سے آ کے دعا مانگ کے اپنی مہم شروع کی شاہی مسجد نہ اللہ کا گھر نہ داتا دربار الدین القیم یہی ہے یہی اتوید فل عبادت خالص اللہ کی عبادت کرنا یہی ہے دین سیدھا شاہ عبد القادر نے مانا کیا یہی ہے راستہ سیدھا ولا اکثر الناس سے لائمون فایوش لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور وہ شرک کرتے ہیں جو دین کا دائی ہوتا ہے سچا دائی سچا دائی دین کا وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں سننے والوں کو اللہ کی توہی ہی سناؤں سچا دائی حضرت یوسف کی طرح دیکھو وہ دو آدمی آئے تھے وہ کوئی مسئلہ ہے توحید سننے آئے تھے کہ ہمیں تو سناؤ جی وہ تو آئے تھے خواب کی تعبیر پوچھنے حضرت یوسف کو موقع مل گیا حضرت یوسف نے اس بہانے انہیں اللہ کی توحید سنا دی تو سچا دائی جو ہوتا ہے موضوع کوئی سا ہو عنوان جلسے کا کوئی سا ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں سے میں تو ہی سنانے کا کوئی راستہ نکالوں کوئی راستہ نکال یہ سچے دائی کی نشانی ہے یا صاحب اجی سجنے نے اب انہوں نے تو ہی سنا لی اب خوابوں کی تعبیر جی اے قید کے ساتھیو اما اماحد تم دونوں میں سے جو ایک ہے فیس کی رب خمرہ وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب یعنی رہائی پائے گا وہ مل اور وہ جو دوسرا ہے فیوسلا وہ سولی پہ چڑھایا جائے گا فتا کو لیروں میں راسی پھر کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے وہ جو باورچی ہے وہ پھانسی دیا جائے گا امر الزی فیت استفتیان جن باتوں کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے کوزی ال ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کچھ علما نے لکھا کہ تعبیر سننے کے بعد وہ کہنے لگے ہمیں تو خواب آیا ہی نہیں ہم نے تو یوں ہی کہا تھا حضرت یوزو نے فرمایا جن باتوں کی حقیقت کا تم پوچھ رہے تھے نا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے وہی یہ کے مطابق تھا نا جی وکال اور حضرت یوسف نے کہا اس آدمی کو جس کے بارے میں گمان تھا ناج اناجن کہ وہ بچ جائے گا ان دونوں میں سے زن یقین کے معنی میں جی نے رول مانی لکھا امام راغب نے مفردات القرآن میں لکھا کہ زنہ کے بعد جب انہ آئے تو پھر مانا یقین کا ہوتا ہے سورت بقرہ آیت نمبر چھیالیس الزین یز الون ان <انہم> ملاقو <ربا> تو وہاں یزنون یقین کے معنی میں یہ چونکہ بیا الحی کے مطابق تھا تو یقین کے معنی میں ازکرنی اندربک میرا بھی ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس رہائی پا کے جاؤ گے نا تو کبھی موقع ملے تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا اندر جیل میں ایک بندہ پڑا ہوا ہے نہ کوئی مقدمہ نہ کوئی پیشی نہ کوئی وکیل نہ اس کا کوئی قصور ہو میرا بھی ذکر کرنا فانساؤ شیتان پس بھلا دیا اس بندے کو شیطان نے ذکر رب ہی یوسف کا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے آگے بھلا دیا اللہ نے بھی کہا بھائی حضرت یوسف نے اسے کیوں کہا فلا بے صفی سج نے پھر یوسف ٹھہرے رہے جیل میں بزاسنین کئی برس بزون تین سے نو سال پر استعمال ہوتے تین سے نو سال وقال المال کو حال جی کتنے سال گزر گئے وہ جو ساکی تھا بھول بھلا گیا بادشاہ کو خواب آیا وکال المالے کو اور کہا بادشاہ نے انی ارا میں نے خواب میں دیکھا ہے سباب کا سات گائیں ہیں سمان موٹیاں یا کھا رہی ہیں ان موٹی گاؤں کو سب و نجاف سات گائیں دبلیاں سات گائے دبلیاں وہ انہیں کھا رہی ہیں سباسم بولا تین اور سات خوشیں ہیں خزرن ہرے وخرا یا بسات اور کچھ اور ہیں خشک اور خشک جو ہے نا وہ سب خوشوں پہ لپٹ رہے یا یو الم اے دربار والو افتونی فیرو یایا بتلاؤ مجھے میرے خواب کی تعبیر اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر بتانے والے بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے کالو وہ کہنے لگے دربار والے ازغاسو آن پرا خواب ہیں شاہ ابد القادر میں نے کیا اڑتے اڑتے خواب ہیں وہ و بے تابیل اور ہم نہیں ہیں ایسے خوابوں کی تعبیر کا علم جاننے تعبیر جاننے والے ہم نہیں ہیں ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے یہ پریشان پڑا خواب ہیں اب ساکی کے ذہن میں آیا کہ او جیل میں ایک بندہ تھا جو خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا وہ کالن اور بولا وہ جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے یعنی ساقی وداکارا اور اسے یاد آیا بعد امتن باد مدت کے مدت طویل انا نبی اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں بے اس کی تعب فار لونی تم مجھے بھیجو جیل کاغذ بناؤ جیل جانے کا آڈر لو مجھے جیل بھیجو میں بتاتا ہوں یوسف و او صدیق یہاں بہت ادماج ہے جی درمیان میں اللہ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ آیا جیل میں پہنچا تو کیا کہتا ہے یوسف اے سچے افتنا ہمیں تعبیر دے سات گائیں موٹی کھا رہی ان کو سات گائیں دبلی سات خوشیں ہیں سبز کچھ اور ہیں خشک وہ لپٹ رہے ہیں سبز پر لالی ارجیو ال وس تاکہ میں لوٹ کے جاؤں لوگوں کی طرف تعبیر لے کے لال لہم تاکہ وہ جانے تیرے مقام کو علم میں تیرا مقام کیا ہے دیکھیں پیغمبر ہے نا پیغمبر کا حوصلہ دیکھیں پیغمبر کا ہلم دیکھیں بندہ حیران ہوتا ہے آنے والے کو ذرا بھی شرمندہ نہیں کیے نہیں کہا آج میں یاد آ گیا اتنے سالوں کے بعد نہ یہ بھی شرط لگا سکتے تھے پہلے مجھے رہا کرو جاؤ بادشاہ کو پہلے مجھے رہا کرو پھر میں بادشاہ کو جا کے تعبیر بتاتا ہوں یہ بھی نہیں کہا نہ اسے شرمندہ کیا نہ کوئی شرط لگائی تعبیر بھی بتائی تدبیر بھی بتائی پھر تبشیر بھی سنائی تحبیر بھی تدبیر بھی تبشیر بھی کہنے لگے حضرت یوسف نے کہا تزرا تم کھیتی باڑی کرو گے سبا سنین سات برس تک دابن بن لگاتار جم کر بڑی بارشیں ہوں گی بڑی کھیتی باڑی ہوگی یہ سات گائیں موٹی سات پتے ہرے فما حسد تم اب تدبیر بتانے لگے جی فما حسد تم پھر جو تم کاٹو فی سمبلی اسے چھوڑ دو خوشوں میں باہر نہ نکالو گندم خوشوں کے اندر رہنے دو اللہ کلیلن مگر تھوڑی سی نکالو مماتا کلون جس میں سے تم کھا لو بس اپنے کھانے جتنی خوشوں سے نکال لو سمیاتی ممباد ازالکا پھر آئیں گے ان سات سالوں کے بعد سب ان شداد سات سال بڑے سخت وہ ہے دبلی گائیں اور سوکھے ہوئے پتے یا نہ وہ سات سال کھا جائیں گے ما قدم تم لہننا جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے ان کے لیے وہ جو خوشوں میں جمع کر کے رکھا ہے نا وہ ان سات سالوں میں کام آئے گا اللہ کلیلن مگر تھوڑا سا مماتوں سے نون جس کو تم روک کے رکھو گے بیج ڈالنے کے لیے مگر تھوڑے سے باقی سارا کھا لو گے تھوڑے سے تم روک کے رکھو گے بیج ڈالنے کے لیے سمیاتی ممباد زال کا عام اب تب شیر ہے جی پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال اور فی یوگاسناس اس میں لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی یعنی بارش برسے گی اس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی وفی یا اور اس میں وہ رس نہ چوڑیں گے پوچھنے والا ساکی ہے نا اس کے مزاق کا لحاظ رکھا جی وہ رس نہ چوڑتا تھا نا تو اس کو کہا اس میں بڑے لوگ رس نہ چوڑیں گے وکال المالکو یہ بھی ادماج ہے جی یہ گیا جا کے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی بادشاہ بڑا متاثر ہوا اس نے کہا اس کو لے آؤ ایسا بندہ جیل میں وقال کال اور بادشاہ نے کہا اسے لے آؤ میرے پاس فلم رسول پھر جب آیا ایلچی جیل میں یوسف کی رہائی کے آڈر لے کر کالر جی حضرت یوزر نے کہا لوٹ جا اپنے مالک کی طرف فس ال ہو پوچھ اسے سے ماں بال نسوت اللہ تی کیا حقیقت تھی ان عورتوں کی کتان آئی دیا ہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اس واقعے کی ساری حقیقت کیا ہے ان ربی بے قید عالیم میرا رب تو ان کے مکرو فریب کو جانتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے بھی بات کھلنی چاہیے رب تو جانتا ہے تو انہوں نے فریب کیا ہے لیکن لوگوں کے سامنے بھی بات آنی چاہیے کہ قصور وار کون ہے بخاری میں کتاب و تفصیر میں ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کے صبر تحمل اس کی بڑی داد دی ہے جی. آپ نے فرمایا لبست سج نے کما لبست یوسف لاجب تو اگر یوسف کی جگہ جیل میں میں ہوتا اور یہ پروانہ رہائی کا میرے پاس آتا تو میں اس کو قبول کر لیتا لیکن یوسف نے قبول نہیں کی کہ میں نے باہر جا کے اللہ کا پیغام سنانا ہے تو لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو صرف وہ کہیں گے بس کر بڑا آیا مواحد تو کل تک جیل میں پڑا رہا تھا پتہ ہی کیوں گیا جیل تم آج ہمیں تو ہی سمجھانے لگے تو حضرت یوسف چاہتے تھے معاملہ بالکل صاف ہو جائے کالا بادشاہ نے کہا ما خطب و کیا حقیقت تھی تمہاری ادراوت تنہنا یوسفہ جب تم نے پھسلایا تھا یوسف کو انفسی ان اس کے ارادے سے کیا معاملہ ہے کلنا وہ ساری عورتیں کہنے لگیں ہاشا اللہ پاک تو اللہ کی ذات ہے معلم نہ من منسوین ہم نے نہیں جانا یوسف کے خلاف منسوئن کوئی برائی ہم نے یوسف میں کوئی برائی معلوم نہیں کی کالت امرات العزیز بولی عزیز مصر کی بیوی زلیخا اب حس ہسل ہکا کھل گئی ہے سچی بات تو نفسی میں نے اس کو پس لایا تھا اس کی اس کے ارادے سے وہ انہول امن سادین اور وہ سچوں میں سے سارا قصور میرا ہے اور اس نے جو پہلے دن میرے خامند کو کہا تھا ہی یا را ودت نفسی اس بات میں وہ سچا ہے ذالک کل یہ تحقیق اس لیے حضرت یوسف کہہ رہے ہیں حضرت یوسف نے کہا یہ تحقیق اس لیے تاکہ بادشاہ جان لے انی لم اخنو کہ میں نے عزیز مصر کی کوئی خیانت نہیں کی بل پیٹ پیچھے بات کھل جائے میں نے کوئی خیانت نہیں کی وان اللہ لا یادی کئی دل خا اور بے شک اللہ نہیں چلنے دیتا دگا بازوں کے مکر کو نہیں چلنے دیتا یوسف کا مکر پھر زلیخا کا مکر پھر چلنے دیا زلیخا نے جو مکر کیا تھا پھر چلنے دیا اللہ نے اس کا مکر بھانڈا پھوٹ نہیں گیا وما ابرفسی خیال آیا کہ خود اپنی ذات کا تزکیا کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ تو اللہ کی توفیق سے ہوا ہے اس میں میرا کیا کمال ہے تو پھر تواز و ان کہا میں پاک نہیں کہتا اپنے آپ کو ان نفسل امارا بے شک نفس تو سکھانے والا ہے برائی علام راہ م ربی مگر جس وقت رحم کر دے میرا رب شاہ بل نے معنی کیا جی ما راہ م ربی مگر آ وقت کے مہربانی کنت پروردگار من یا ما بینا من اور ما بینا من آتا رہتا ہے جی ماتم مننسا وہاں ماں با میں نا مانی ہے نا تو اب مانا کیا کریں گے مگر جس پر رحم کر دے میرا رب ان ربی گفور رحیم و کال کو کہا بادشاہ نے اسے میرے پاس لے آؤ استخل سول میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا مشیر خاص فلما کلم پھر جب کلام کی بادشاہ نے یوسف سے بات چیت کی تو پھر یوسف کے اوصاف اور نکھرے بندہ چپ رہتا ہے تو عیب اور ہنر بھی چھپے رہتے ہیں بولتا ہے نا بندہ پھر بندے کے عیب اور ہنر جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں تو جب یوسف کی بات چیت ہوئی گفتگو ہوئی تو اور اور صاف ہنر کھلے تو بادشاہ نے کہا ان نقل یو لدینا مکین ان امین تو نے آج سے ہمارے پاس جگہ پائی امین موتبر ہو کے عزت والا درجے والا کالج عالنی اللہ خزائے حضرت یوسف نے بادشاہ کی گفتگو سے سمجھا کہ کوئی منصب ضرور دے گا حکومت کا کوئی عہدہ مجھے ضرور دینا چاہتا ہے تو انہوں نے خود خزانے کا محکمہ مانگی وہ جو حدیث میں آتا ہے نا میرے آقا نے فرمایا جو ہم سے عہدہ مانگتا ہے ہم اسے نہیں دیتے ہم سے جو عہدہ مانگتا ہے ہم اسے نہیں دیتے تو یہاں حضرت یوسف تو مانگ رہے ہیں کہ خزانے کا محکمہ میرے سپرد کرو تو ذہن میں رکھیے اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس عہدے پر میں بہتر کام کر سکتا ہوں اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے تو اس عہدے کے لیے مطالبہ کرنا بالکل جائز ہے اس کو کہنا چاہیے یہ, یہ ذمہ داری میرے سپرد کروں وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کام چلا سکتا ہوں کسی اور کے پاس چلا گیا تو نقصان ہوگا تو حضرت یوسف نے سمجھا کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے تو خزانہ پھر آگے وہ سات سال خوشحالی کے پھر سات سال قید کے پھر اس کی تدبیر وہ ساری ان کے ذہن میں تھی کہنے لگے مقرر کر دے مجھے زمین کے خزانوں پر ملک مراد ہے ارض مصر انی افیز ان میں ان خزانوں کی حفاظت کرنے والا ہوں علیم ان آمد و خرج کا حساب جاننے والا ہوں علیم خبردار دانا ہوں دیکھیں جو علماء طلبہ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں میری آواز ان تک پہنچ رہی حضرت یوسف علیہ السلام جتنی مرتبہ آزمائشوں کا شکار ہوئے تو سبب جو تھا وہ حسن تھا زہری حسن بھائیوں نے کہا باپ ہر وقت اسے گود میں بٹھا کے رکھتا ہے اسے الگ کرو زلیخا وہ حسن پہ فریفتہ ہو گئی حسن سبب بن گیا جیل میں جانے کے لیے بڑی بڑی آزمائشوں کا شکار ہوئے کنویں میں جیل میں زہری آزمائشوں کا سبب جو تھا وہ حسن تھا اور جب اللہ نے حضرت یوسف کو عروج بخشنا چاہا تو پھر سبب علم بن گیا یہاں سبب کیا بنا علم انی حفیظ علیم تو علم جو ہے نا یہ بندے کو مرتبے عطا کرتا ہے علم کی وجہ سے بندہ عروج پاتا ہے وہ کزال کا اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں کس طرح کا اخراج من سجن جس طرح جیل سے نکالا جس طرح جیل سے نکالا اسی طرح ہم نے یوسف کو ارض مصر میں ٹھکانہ دے دیا مولانا حسین علی کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے کاف لے بے کمال یوں ہم نے ٹھکانہ دیا یعنی یہ ہمارا کمال ہے یوں ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو ملک میں یتبو مینا ایسو یشا جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا تھا وزارت خزانہ ان کے پاس ہے حضرت شیخ القران رحمۃ اللہ علیہ یتباؤ کا مینا کرتے تھے ملک دورے کر رہے تھے کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں ملک دورے کر رہے تھے نصیب و برحمتنا ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں ہم نہیں ضائع کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا ولاجر ال آخرہ جملہ مو ہے البتہ اجر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ کانو اور رہے بچتے من شرک ول اسان شرک سے بھی بچتے رہے اور رب کی نافرمانیوں سے بھی بچتے رہے یہ جو یوسف اور زلیخا کا نکاح ہے کئی لوگ کہتے ہیں بھائی نکاح ہوا صحیح کال یہی ہے کہ یہ نکاح نہیں ہوا پیغمبر کی بیوی مشرکہ تو ہو سکتی ہے پہلی شریعتوں میں بدکارہ نہیں ہو سکتی تو اگر کسی نے اس میں تحقیق کرنی ہو تو تفسیر رول مانی اس کی جلت تیرہویں اور صفا پانچواں انہیں ایتوں پر وہ رول مانی نے جو تحقیق کی ہے اسے لوگ آباب صحب علم پڑھ لیں جی وجا اخوت وجا اخوت و یوسف دسواں حال جی اس سے پہلے بھی ادماج ہوگا جی کیا حضرت یوسف سات سال تک حکومت کرتے رہے سات سالوں کے بعد قید پڑ گیا تو حضرت یوسف کی جو تدبیر تھی وہ اتنی اعلی اور کامیاب تدبیر تھی کہ صرف مصر کے لوگ نہیں ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کو بھی حضرت یوسف نے اجازت دے دی کہ تم نے بھی غلہ لینا ہے تو یہاں آ جاؤ تمہیں بھی غلہ دیں گے تو کن سے یوسف کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے جی وجا ہوا تو یوسف اور آئے یوسف کے بھائی فداخلوا لے پھر وہ داخل ہوئے یوسف پر فارا فا, فا حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا وہ لہوم ان کے اور وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے لے کثرت چودہ سال کا بچہ چون سال کی عمر میں اس میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں نہیں پہچانتے تھے اور انہیں پہچان لیا کہ یہ بھائی اس وقت بھی بڑی عمر کے تھے اس میں اتنی تبدیلیاں نہیں آتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر کے سامنے جو وفد پیش ہوتا ہو پہلے اندر پرچی جاتی ہو کہ کون کون بندے ہیں کہاں سے آئے تو ان کے نام لکھے ہوئے ہوں فلا علاقے سے آئے ہیں تو یوسف پہچان گیا ہوں و لما جہاز اور جب تیار کر دیا ان کا اسباب یعنی غلہ مل گیا ان کو کالا تو نی. حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا لے آؤ میرے پاس اپنے اس بھائی کو من ابیکم کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے یہ کیسے کہا ہر بندے کے لیے اللہ غلہ ملتا تھا ہر بندے کے تو بھائیوں نے کہا جی ہمارے ایک اور بھائی بھی ہے اور وہ والد صاحب کے پاس ہے تو اس کا بھی غلہ ہمیں چاہیے تو حضرت یوسف نے دے دیا اس دفعہ تو میں دیتا ہوں لیکن آئندہ اسے لے کے آنا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو انی او فلکلا میں پوری دیتا ہوں ماپ زرف بول کے مضروف مراد ہے جی یعنی پیمانہ میں پیمانہ پورا ناپ کے دیتا ہوں بے شک میں پوری دیتا ہوں ناپ وانا خیر المنزلین اور میں بہترین مہمان نواز ہوں مہمان نوازی کی ہوگی نا بھائی ہیں فائل لمتا تو نہیں پھر اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہ لائے نا فلا کئی للکوم تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں میرے پاس ولا تک میرے قریب بھی نہیں آنا سختی کر رہے ہیں کہ یہ بن یامین کو لے آئے کالو بھائی کہنے لگے سن را ویدانو ہم مطالبہ کریں گے دوسرا مانا ہم خواہش کریں گے شاہ اللہ نے میں کیا ہم گفت شنید کریں گے ان ہو اس بھائی کے بارے میں اب ہو اپنے باپ سے وہ انا لفال اور ہم کو ایسا کرنا ہی ہے مجبوری ہے ہماری کہ وہ نہیں آئے گا تو کسی کو بھی نہیں ملے گا تو ایسا تو ہم کریں گے وکال علی حضرت یوسف نے کہا اپنے ملازموں کو ایجالو بزاۃم رکھ دو ان کی رقم فیر حال ان کی بوریوں میں پیسے واپس کر دو یعنی ایک تو حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو تو رکاوٹ پیدا ہو جائے تو چلو رقم ان کے پاس ہوگی تو جلدی دوبارہ آئیں گے یا احسان کرنا چاہتے تھے بھائی ہیں والد صاحب ہیں اور اپنی طرف سے اس کی رقم ادا کر دیو اور ہو سکتا ہے کہ وزیر خزانہ کو کچھ اختیار حکومتی لحاظ سے ہو کہ وہ کچھ غلہ لوگوں میں اس طرح بھی تقسیم کر سکتا ہے تو فرما ان کی رقم ان کی بوریوں میں رکھ دو لال لحم یار فونا شاید کہ وہ اس کو پہچانے ازن کا لبو الا جب وہ پلٹ کے جائیں اپنے گھر والوں کے پاس لا لحوم یر اون شاید کہ وہ پھر آئیں اپنا مال پہچان لیں اور از رائے دیانت واپس کر ان کے والد کہیں گے بھائی پیسے بھی لے آئے ہو ریے بھول گئے ہو واپس کر کے آؤ فلم راجا اولا پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس کہنے لگے اے ہمارے بابا مونیا من الکئی روک دیا گیا ہے ہم سے پیمانا فارسل مانا خانا پھر بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بن یامین کو نقتل ہم پیمانا لے کے آئے وہ ان لا فضون اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نگہ بان ہے کالا حضرت یوسف یعقوب نے کہا ہل آمن کو ملے کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس بن یامین پر اللہ کما امن تو مگر اسی طرح جس طرح میں نے اعتبار کیا تمہارا اللہ خ اس کے بھائی یوسف پر من قبل ہو اس سے پہلے اس سے پہلے بھی میں نے تم پر اعتبار کیا تھا تو تم نے یہ سارا ایک دل فریب کہانی گھر کے میرے سامنے پیش کر دی تھی فلاح خیرن حافظہ بس اللہ بہترین نگہبان ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے ولما فتح متاؤ پھر جب انہوں نے کھولا اپنا سامان وجاد بزا انہوں نے پایا اپنی رقم کو ردت علیم جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی کالو وہ کہنے لگے یا بانا اے ہمارے بابا ما نبگی ہمیں اور کیا چاہیے اے او شی ما استفامی ہے ہمیں اور کیا چاہیے حاضی بزا تو یہ ہے ہماری رقم ردت لینا جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے وہ نہ آلنا اور ہم غلہ لائیں گے ہم تعام لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے و نافذ و اخانہ اپنے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے وہ نژداد و کئی بیر اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ بن یامین کا حصہ زالے کا قیلن یسیر یہ تو غلہ ہے بالکل تھوڑا یہ جو ہم لائے ہیں یہ تو تھوڑا سا غلہ ہے قال حضرت یعقوب نے کا لن ارسلہو ماکم میں ہرگز نہیں بھیجوں گا بن یامین کو تمہارے ساتھ اتہ تو اتون یہاں تک کہ تم مجھے دو موسے پکا وعدہ من اللہ اللہ کا لتا تن بھی کہ تم اسے میرے پاس لے کے آؤ گے اللہ بکم مگر اس صورت میں کہ تم سب گھیر لیے جاؤ یہ ایک الگ بات ہے کہ سارے ہی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ فلما آتا ہو پھر جب بھائیوں نے دے دیا اپنے باپ کو مو سے کہ وعدہ عہد کالا حضرت یعقوب نے کہا اللہ علامہ نقول وکیل اللہ اس بات پہ جو ہم کہتے ہیں وکیل ان ہے جو تمہارے میرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے اللہ اس پر ضامن ہے وکال یابن یا بنیا اور حضرت یا نے کا اے میرے بیٹو لا خلو مت داخل ہونا من بابن واحد ایک دروازے سے ود من اب میں کا اور داخل ہو وہ مختلف دروازوں سے الگ الگ دروازوں سے دو دو کر کے ایک ایک کر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا وہ معاون ان کو من اللہ من شیئن میں میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کی طرف سے آنے والی من شین کسی چیز سے یعنی تقدیر الہی کو میں نہیں ٹال سکتا میں نہیں بچا سکتا میں نہیں دور کر سکتا تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ان الحکم و الا اللہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے فیصلہ وہی کرتا ہے الیہ توکل تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا وہ علیہ فلی توکل المتوکل اور اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو پہلے زمانے میں جو شہر بنتے تھے نا ان کے ارد گرد ایک فصیل ہوتی تھی دیوار بڑی دیوار ہوتی تھی اور اس کے مختلف دروازے ہوتے تھے یہ لاہور میں آپ چلے جائیں پرانا شہر جو ہے شیروں والا دروازہ کشمیری دروازہ موچی دروازہ یہ بھیرے آپ چلے جائیں پرانا بھیرہ جو ہے فصیل ہے پھر اس میں دروازے ہیں ملتان آپ چلے جائیں اس میں ایک فصیل ہے پھر ہرم حرم گیٹ بورڈ والا گیٹ یہ دروازے تو رات کے ٹائم وہ دروازے بند ہو جاتے تھے لوگ اندر محفوظ ہو جاتے مصر میں بھی ایسا ہی ہوگا مختلف دروازے ایک بندہ خوشاب کی طرف سے آ رہا ہے تو الگ دروازہ ہے سلا والی کی طرف سے آ رہا ہے تو الگ دروازہ ہے فیصلہ آباد سے آ رہا ہے تو الگ دروازہ ہے لاہور کی طرف سے آ رہا ہے تو الگ دروازہ ہے حضرت یعقوب نے کہا بھی ایک دروازے سے نہیں جانا مختلف دروازوں سے جانا ہے یعنی دو دو کر کے اس طرح تم نے جانا ہے جو لوگ نظر بد کے لگنے کے قائل نہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے خوفم من آئی کے بڑے صاحب جمال تھے بیٹے حسن والے جمال والے بڑی قد و قامت خوبصورت تو خوف من عین اس ڈر سے کہ کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے یہ کس نے لکھا جی مفسرین میں سے خاضے نے لکھا اور تفسیروں نے لکھا کال کس کا ہے جی حضرت ابن عباس کا محمد ابن کاپ کا کتادا کا جملہ مفسرین کا سب یہی لکھتے ایک ہیلہ انہوں نے بتایا دفا ضرر کے لیے کہ مختلف دروازوں سے جاؤ لیکن جو جدید لوگ ہیں کچھ وہ نظر بد کے کائلی نہیں انہوں نے پھر اس کی تفسیروں میں اپنے طور پہ جو ان کے ذہن میں آیا انہوں نے کہا کسی نے لکھا قید کے زمانے میں چوری ڈکیتی یہ زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے ان کے پاس بڑی رقم ہے پیسے ہیں انہیں روکو اور ان سے دولت چھین لو اس لیے کہا کہ مختلف دروازے جائیں لیکن یہ اگر چوری ڈاکہ اس کا خوف ہو پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا بھائی اکٹھے رہنا ایک ہی جگہ پہ رہنا پھر یہ کہنا چاہیے دو ادھر ہو جاؤ دو ادھر ہو جاؤ بھائی چور آسانی سے لوٹ لے یہ کوئی بات دل نہیں لگتی ایک اور صاحب نے لکھا کہ مصر کے جو لوگ تھے نا مقامی یہ بیر سے آنے والے لوگوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے گلا لینے کے لیے ایک دروازے سے داخل ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دس جوان کہیں ہم پر حملہ آور نہ ہونا چاہے یعنی مصری لوگ یہ سمجھے میں دس بندے اکٹھے ہیں دس 11 تو یہ ہم پر کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں تو اس لیے کہا بھائی الگ الگ دروازے جاؤ تاکہ جو مقامی لوگ ہیں انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو نہ ہو لیکن یہ باتیں دل کو لگتی نہیں ہیں وہی بات جو تمام مفسرین نے لکھی کہ ایک ہیلا تھا دفاع ضرر کے لیے پھر انہوں نے خود بھی کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے آنے والی تقدیر میں بچا بھی نہیں سکتا ہوں ولمخلومروم گیارہواں حال جی اور جب داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا تھا ان کے بابا نے مختلف دروازوں سے ماں کا نیوگنی یانوم نہیں ٹال سکتی تھی احتیاطی تدبیر انہم ان سے من اللہ اللہ کے مقابلے میں من شیئن کسی چیز کو وہ جو مصیبت آنی تھی وہ آئی آئی اللہ جتن مگر ایک خیال تھا یاکوب کے دل میں قزاحا جس کو یاقوب نے پورا کر لیا ماتا الاسباب ایک خیال تھا ان کے دل میں جس کو انہوں نے پورا کیا وہی نہزو علم اور بے شک وہ صاحب علم تھے لما علم ہو اس تعلیم سے جو ہم نے ان کو دی تھی ہماری دی ہوئی تعلیم سے حضرت یعقوب صاحب علم تھے عالم الغیب نہیں تھے ولا اکثر الناس لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ حضرت یعقوب کو عالم الغیب سمجھ بیٹھے ہیں و لما داخل یوسف جب بھائی داخل ہوئے یوسف پر آوا الخا ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے بھائی کو اور کہا اخو کا میں تیرا بھائی ہوں یوسف تیس غمگین نہ ہو بما یا ملون جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں تیرے متعلق میرے متعلق جو تیرے ساتھ کرتے رہے غمگین نہ ہو فلما جہاز پھر جب تیار کر دیا ان کا اسباب سامان جال سکھایا رکھ دیا پینے کا پیالہ پھر عیئے اپنے بھائی کی بوری میں بن یامین کی بوری میں رکھ دیا یا کسی نوکر سے رکھوا دیا اب کافلا چلا گیا کنان سے آنے والا کافلہ چلا گیا گلا لے کے سما پھر کی ضرورت پیش آئی دیکھا پیمانہ کوئی نہیں اسی سے پانی پیتے تھے اسی سے غلہ ماپتے تھے اکایا والسوا سوا واحد جس کو یہاں نف کے دو سوا یہاں سوا کہا اور پیچھے اس کو سکایا کہا کرتبی نے لکھا سکایا والسوا سوا واحد وہ پیمانہ جب نہ ملا وہ مرسا تھا مرسا چاندی چاندی سے مرسا تھا وہ بڑا قیمتی تھا تو جو ملازم تھے انہوں نے یہ سوچا بھائی یہ جو کنان والا کافلا گیا ہے یہ ابھی گئے ہیں ابھی نہیں مل رہا تو یہی لے کے گئے ہوں گے انہیں کہا ایا تو ایر اے کافلے والو انکم سارے کون تم چورو کالو وہ کہنے لگے یوسف کے بھائی وہ اکبل <عَلَيْم> پیچھے پلٹ کے ان کی طرح منہ کر کے کہنے لگے ان کی طرح منہ کر کے مازہ تفکے دون تم کیا چیز گم کرتے ہو بھائی کالو ملازموں نے کہا نفکے دو سوال ملک ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیمانہ ولی منجابی اور اس آدمی کے لیے جو پیمانہ لے کے آئے گا ہملو لو ایک اونٹ کا بوجھ بھی ہے انعام وہ بھی ذائم اور میں اس کا ضامن ہوں کس نے کہا اس موزن نے آواز لگانے والے نے کالو بھائی کہنے لگے تلے اللہ کی کسم لقد عالم تم تم اچھی طرح جانتے ہو ما ہم نہیں آئے لِنُفْسِدَ فِي دفر کہ زمین میں فساد کرتے پھریں وَمَا كُنَّا سارکین ہم چور بھی نہیں ہیں وہ جو سرمایہ بوریوں میں رکھا گیا تھا نے یہ دوبارہ آئے تو وہ سرمایہ بھی واپس کیا تھا اونٹوں کے منہ بھی انہوں نے باندھے ہوئے تھے تاکہ ادھر ادھر بغیر اجازت کے کھیتوں میں چرتے نہ رہیں مدارک نے لکھا تو ہم تو زمین میں فساد نہیں کرتے نہ ہم چور ہیں کالو ملازم کہنے لگے فما جزاؤ اس آدمی کی سزا کیا ہوگی ان کو تم کا اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہوئے تو سزا کیا ہوگی کالو وہ کہنے لگے بھائی جزاؤ سزا اس کی من و جد جس کی بوری میں پایا گیا نا جزاؤ وہی اس کا بدلہ ہے اسے تم اپنے پاس رکھ لینا شریعت یعقوب میں چور کی یہی سزا تھی جو شخص چوری کرے وہ ایک سال صاحب مال کی غلامی کرے ایک سال صاحب صاحب مال کی غلامی کرے شریعت یاقوب میں یہ سزا تھی کزے کا ظالمین اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو یعنی چوروں کو فا بادم پس یوسف نے شروع کیا ان کی بوریوں کی تلاشی لینا قبلہ وے آئے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے دوسروں کی بوریاں دیکھنے لگے سمست سم رہ پھر اس پیالے کو نکال لیا مم اخیے اپنے بھائی کی بوری سے کا کدنا یوں یوں ہم نے خفیہ تدبیر بتائی یوسف کو کس کی بن یامین کو اپنے پاس رکھنے کی ورنہ ماں کا نلیہ خزاخاؤ یوسف نہیں تھا اپنے بھائی کو لے سکتا فی دین ملک بادشاہ کے قانون میں مصر کے بادشاہ کے قانون میں بن یامین چور بھی ہوتا تو وہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ یہاں چور سے مسرو کا مال جتنا مال اس نے چرایا ہے نا اس سے دگنا مال اس سے وصول کیا جاتا تھا جرمانے کے طور پر تفصیر کبیر نے لکھا یہ مصر کا قانون تھا تو بادشاہ کا جو قانون ہے مصر کا اس میں تو وہ بنیامین کو رکھ بھی نہیں سکتے تھے چور ثابت بھی ہو جاتا نہ رکھ سکتے اللہ یشا اللہ مگر بن یامین کو اپنے پاس اسیر بنایا اللہ کی مشیت سے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے دیکھیں جی سارا واقعہ آپ نے پڑھ لیا اس میں پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آئی یا نہیں آئی بن کو روکنے کے لیے بوری میں بنیامین کی بوری میں پیالہ رکھنا بنیامین پہ چوری کا الزام لگانا والد کو پریشان کرنا بن یامین کو روک کے والد کی پریشانی اس کی مفسرین نے مختلف توجیہات کی ہیں جی یہ لمبی چوڑی تقریریں کرتے رہیں درست بات جو کرتبی نے مذری نقل کی وہ یہی ہے کزال کا کدنال یوسف یہ سب امر الہی سے ہو حضرت یوسف نے خود نہیں کیا بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا جی نرفو درجات من نشا ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں وفو کا کل زی علم علیم اور ہر زی علم کے اوپر ایک اور علم والا ہے یوسف اہل علم ہیں مگر یہ تدبیر علیم نے انہیں بتائی تھی یا اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے کالو بھائی کہنے لگے اگر کسی کے گھر کے پاس ایسی مسجد ہو جس میں امام اور لوگ شرک کرنے والے ہوں تو نماز اور جمعہ کہاں پڑھنا چاہیے یہ تو آپ نے سوچنا ہے آپ اگر گھر میں نماز پڑھیں گے آپ تکبیر کہہ لیں تکبیر کہہ کے آپ نماز پڑھ لیں اللہ آپ کو جماعت کا ثواب بتا کرے گا اور جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کسی مواحد جہاں مواحد حضرات ہوں امام خطیب وہاں چلے جائیں یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ جو لوگ وہاں قابض ہو گئے تھے مدینے میں اور ان کا کوئی امام تھا تو ان کے پیچھے نماز وہ پڑھتے رہے تو بتی آدمی جو ہے نا اس کو مستقل امام بنانا مستقل اسے امام بنانا ایک ہے مجبوری کبھی کبھی کوئی مجبوری ہو گئی ہے لیکن بتی آدمی کو مستقل امام بنانا یہ صحیح نہیں ہے منوکر صاحب ابدن فقط آن الحد مل اسلام جس نے بتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی دیوار کو گرا دیا تو امام بنانے سے بڑی تعظیم کون سی ہے جی ایک بندے نے دوسرے بندے کو قرض واپس کرنا ہو جس نے قرض واپس لینا ہے وہ کسی تیسرے بندے کو بیچ میں ڈالتا ہے کہ اگر تو مجھے اس سے قرض لے کے دے گا تو میں تجھے کمیشن دوں گا کیا یہ کمیشن جائز ہے فتح مکہ سولہ رمضان کو ہوا یا بیس رمضان کو دیکھیں یہ اسے انعام کے طور پہ ہے کوئی طاقتور بندہ ہے کہتا ہے یار پیسے اس کے مجھے لے کے دے اس میں سے اتنے پیسے میں تجھے دوں گا تو یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے جی مکہ اکیس رمضان کو زیادہ روایات اکیس رمضان کی ہیں جی مفتی عبد القوی نے کہا ہے کہ شراب حلال ہے اگر اس میں چالیس فیصد الکول ہو اس پر اظہار خیال فرمائیں کس بندے کا آپ نے ذکر کیا ہے جی نہ یہ مفتی ہیں نہ یہ عالم ہیں یہ یوں ہی فضول قسم کے لوگ ہیں اور مفتی کا لیبل لگا کے دین کو اور دین داروں کو بدنام کرنے کا ان لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان لوگوں کو مت عالم سمجھا کریں جی خواجہ عبداللہ اللہ یہ دعا کی درخواست کرتے ہیں جی ایک آدمی فرانس میں روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے والد پاکستان میں اس کا فدیہ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں جی کوئی حرج نہیں ہے وہ یہاں ہیں جی وہ فرانس میں ہے تو فرانس کی کرنسی کہیں دیں گے جی نظر بد کا شریع علاج کیا ہے میں نے تو چونکہ یہ کام کون نہیں کیا ہے طویزوں شویزوں کا یہ بس صورت فاتحہ پڑھیں کوئی اس طرح کی چیز یا لا ہولہ ولاقا اللہ بلا اس طرح کی کوئی چیز پڑھ لے جی فاروق اعظم صدیق اکبر عثمان غنی ان الکا القاب سے بریلوی کہتے یہ غرلہ کے لقب ہیں تو پھر آپ ان پر اعتراض کیوں نہیں کرتے کیونکہ سب سے بڑا فرق کرنے والا سب سے بڑا سچا اور غنی تو اللہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھائی نہیں <laughs> یعنی سچوں میں امت کے اندر سچوں میں سب سے بڑا اور عادلوں میں سب سے بڑا عادل اور غنی بمینا مالدار یہ, یہ ایسی کوئی بات اللہ جو ہے وہ الغنی ہے الگنی اللہ کی صف الگنی ہے تو یہ, یہ سارے ڈھکوسلے ہیں اپنی شرکیہ اعمال شرکیہ افعال کو سیدھا رکھنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کے ڈھکوسلے لوگوں کو سناتے رہتے ہیں